ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإن لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعجم لا يسرون بها ولهم آذام لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم ضل أولئك هم الغاقلون صدق الله مليه العظيم إن الله وملائكته يصد على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي لمجيواليه واصحابي صلى الله عليه وسلم, وسلم صلاه وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاه والسلام عليك يا حبيب الله الصلاه والسلام عليك يا شفيع المرسلين الصلاه والسلام عليك يا خاتم الانبياء والمرسلين ولی وقنع قرآن کریم فرقان حمید تھی جو آیت مقدسہ اس وقت میں نے تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ ہے بالقدن علی جہن کثیر جن والن اور بے شک ہم نے پیدا فرمائے بہت جن اور آدمی جہنم کے واقع لحم قلوب لا اللہ بها وہ دل رکھتے ہیں اس سے سمجھتے نہیں و لحم عظم اللہ عسونا اور وہ آنکھ جن سے وہ دیکھتے نہیں و لہم آزان اللّہ اِسماؤں اور وہ کام جن سے وہ سنتے نہیں پلائے کا کل انعام یہ چوپائیوں کی نسل ہے بل, بل بل بلکہ چوپائیوں سے بھی زیادہ بدتر ہے پلائے کا حل الغافل یہی غفلت میں ہیں اس عائت میں اللہ رب العزت نے جنات اور انسان جو کثیر تعداد میں جہنم کا ایندھن اور ان کا پیدا کیا جانا جہنم کے لیے بیان فرمایا یہ جہنمی ہوں گے ان کی نشانیاں بھی بیان فرما دی ان کی پہچان ذکر فرما دی کہ یہ بہت سے جن اور آدمی جو جہنم کے لیے پیدا کیے گئے ہیں ان کی کیا شناخت اس کا ذکر اور واضح طور پر عیسائی مبارکہ میں بیان ہوا دل یہ انسان کے جسم میں جو فٹ ہے یہ تمام آزائے جسمانیہ کا ایک طرح سے بادشاہ یہ اگر درست ہو اور یہ اگر صحیح ہو جائے اور اس کی اصلاح کی جائے تو انسان کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عرفان اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کے جلوے اس دل سے نظر آئیں گے اور اگر یہ دل بگڑ جائے یہ دل صاف ستھرا نہ رہے اور اس کو صاف ستھرا اجلا نہ کیا جائے تو سارے اعضا جو ہیں وہ اسی طرح کی ہو جاتی ہیں یہ کان اور یہ آنکھ یہ زبان یہ سارے جو ہیں دل کے ارکان دل جو ہے وہ بادشاہ اور دل جو ہے وہ ایک طرح سے حوص کی حیثیت رکھتا ہے اور باقی آزاد جو ہیں یہ سارے مل سمجھ لیں آپ اور ٹوٹی سمجھ لیں تو ضرورت اس بات کی ہے کہ دل کی اصلاح اور دل کی صفائی اور دل کو جو ہے وہ صحیح کیا جائے ان لوگوں کی نشانیاں جو جہنم کے لیے پیدا کیے گئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لہم قلوب لیدوں ابھی ہاں دل تو رکھتے ہیں مگر اس سے سمجھ تاری کا کام نہیں لیتے سمجھ بوجھ کا کام نہیں لیتے آنکھ تو رکھتے ہیں لیکن اس سے وہ سینکتے نہیں کان تو رکھتے ہیں مگر اس سے سنتے نہیں تو یہ فرمانا کہ دل ہے اسے سمجھتے نہیں آنکھ ہے مگر دیکھتے نہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ لوگ جو ہے وہ سر میں جو آنکھیں ہیں ان سے ان کو نظر نہیں آتا اور ان کے جو کان ہیں ان سے وہ سنتے نہیں ہیں بات دراصل یہ ہے کہ ان اعضاء سے جو کام لیا جانا چاہیے تھا وہ کام یہ لوگ نہیں لیتے ہیں آنکھ سے دیکھ کر عبرت حاصل کی جا سکتی ہے تو یہ آنکھ سے دیکھ کر عبرت نہیں حاصل کرتے سیدھا راستہ اختیار نہیں बात حق بات سن کر اس کو قبول نہیں کرتے تو جب ان آزاز سے وہ مقصد پورا نہیں ہو رہا کہ جو ضروری تھا اور اس پر عمل نہیں کیا گیا تو پھر ان دلوں اور ان آنکھوں اور ان کانوں کا بظاہر یہ ان کے جسم میں موجود ہیں اور اس سے فائدہ نہیں اٹھایا تو پھر یہ ایسا ہی ہو گیا کہ جیسے کہ آنکھ جو دینا نہیں رہی اس کی روشنی ختم ہو گئی تو اس اس آنکھ میں اور ان کی ان آنکھوں میں جن سے انہوں نے جو ہے وہ دیکھا مشاہدہ کیا لیکن اس سے فائدہ نہیں اٹھایا استاد اپنے شاگردوں کو پڑھاتے ہیں ان کو تعلیم دیتا ہے ان کو سکھاتا ہے اور سبق کی وضاحت کرتا ہے پھر جب وہ اپنے شاگردوں سے سنتا ہے تو اس میں بہت سے سنا دیتے ہیں ایک آدھ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو سبق نہیں سناتا اب استاد جس اس کو تمبی کرتا ہے گانٹ ڈپٹ کرتا ہے اس کو جو ہے کہتا ہے کہ میں نے کتنی مرتبہ تمہیں جو ہے یہ پڑھایا ہے اور کتنی متبادہ تمہیں جنہیں سمجھایا ہے لیکن تم سنتے ہی نہیں تو اب استاد کا اپنے شاگرد سے یہ کہنا کہ میں نے کتنی متبادہ تمہیں سمجھایا اور تم سنتے نہیں تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ وہ شاگرد کے کان نہیں تھے شاگرد کے کان تھے وہ سمجھتا تھا سنتا بھی تھا لیکن سن کر جب اس نے اس پر عمل نہیں کیا تو اس لیے استاد کہتا ہے کہ تم سنتے نہیں اور یہ اس سے مراد نہیں ہوتی کہ وہ کان اس کے نہیں یا وہ بہرا ہے ایسی بات نہیں بلکہ سن کر جو فائدہ اس کو حاصل کرنا چاہیے تھا سن کر جو فائدہ ہونا چاہیے تھا وہ اس نے پورا نہیں کیا اس لیے استاد اس کو کہتا ہے کہ تم سنتے نہیں یہاں بھی یہی ہے کہ اللہ تارک و تعالیٰ نے یہ سارے اعضا انسان کو عطا فرمائے لیکن انسان جب ان اعضا سے وہ کام نہیں لے جو اس کی تخل... ان کی تخلیق کا تھا اور اس سے وہ فائدہ نہ اٹھائے تو پھر اس نے گویا کہ ان اعضا کا جو مقصد تھا وہ پورا نہیں کیا تو اس لیے فرمایا کہ کان رکھنے کے باوجود وہ سنتے نہیں آنکھ رکھنے کے باوجود وہ دیکھتے نہیں یعنی سن کا. حق بات سنتے نہیں زبان رکھتے ہیں لیکن وہ کہتے نہیں اور اس لیے یعنی حق بات جو ہے وہ سن کر حق بات زبان سے ادا نہیں کرتے ہدایت نہیں حاصل کرتے اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا سم مم بک من ام جن یہ بہرے ہیں یہ گونگے ہیں یہ اندھے ہیں اور یہ اپنے فاصل خیالات اور فاصل عقائد سے باز نہیں آتے یہ لوٹتے نہیں یعنی اپنی ان حرکتوں سے باز نہیں آتے خلاصہ یہ ہوا کہ یہ لوگ سنتے دیکھتے بھاگتے سب کچھ ہیں لیکن اس قبول حق ان کو حاصل نہیں ہوتا اپنے عقائد فاطذہ کی وجہ سے اس لیے جو ہے فرمایا کہ یہ گنگے ہیں یہ بہرے ہیں یہ اندھے ہیں یہ مقصد نہیں کہ ان کے کان نہیں ان کافروں اور مشرقوں اور ان بے دینوں سر میں آنکھیں بھی ہیں اور اس کے اطراف میں اس کی طرف میں کان بھی ہیں زبان بھی ہے لیکن ان سے یہ فائدہ نہیں اٹھاتے ان کو قبول حق نہیں ہوتا تو یہاں سے یہ مطلب ہی میں عرض کر دوں کہ قرآن قریب نے ایک مقام پر یوں بھی اشار کرنا ہے ان نقلاش رول موتا کہ تم مردوں کو نہیں سناتے اور یہاں مردوں کو تم نہیں سناتے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خطاب کرنا کہ تم مردوں کو نہیں سناتے یہاں موتا سے مراد یہی کافر ہیں یہی بے دین ہیں یہی مشرقین ہیں یہی غیر مسلم ہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سلم قرآن کریم پڑھ پڑھ کر سناتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام ان بے دینوں کو پہنچاتے تھے لیکن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیغام حق کو یہ سن کر قبول نہیں کرتے تھے مانتے نہیں تھے سر تسلیم خم نہیں کرتے تھے حالانکہ سنتے تھے دیکھتے تھے سب کچھ بلکہ کتنے معجزات کا ظہور جو ہے ان کے سامنے ہوا چاند کے دو ٹکڑے ہوئے درخت اپنی جگہ سے ہل کر اکھڑ کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو ہے جھکے ہیں سلام عرض کیا ہے کنکریوں نے کلمے تک پڑھے ہیں یہ سب کچھ دیکھا سنا اور آنکھوں سے جو ہے مشاہدہ کیا لیکن اس کے باوجود حق کو قبول نہیں کیا نہ یہ کہ جناب قبروں میں جو مردے دفن ہوتے ہیں وہ مراد ہے یہاں پر ایسا نہیں ہے اور جہاں تک جو ہے مردوں کا دفن کیا جانا اور قبرستان میں ان کا مدفون ہو جانا اور ان, کا ان کے سننے کا جہاں تک تعلق ہے تو میں آپ سے رض کروں کہ حدیث شریف میں فرمایا کہ ان نہ ہو تسلیم کہ جب دوست احبا اخارب مجید کو قبر میں لٹا دیتے ہیں اور مٹی دے دیتے ہیں دفن کر دیتے ہیں اور پھر جب وہ وہاں سے واپس آتے ہیں تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ ان نہ ان علین کہ وہ مردہ دفن کر کر واپس جانے والوں کی جوتیوں کی آواز سنتا ہے اور آپ نے بارہا یہ حدیث شریف بھی سنی ہوگی آداب قبور قبرست جانے کے آداب سے متعلق یہ بیان بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا علماء سے استعمال فرمایا ہوگا کہ قبرستان جانے والوں کے لیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ ہدایت ہے کہ وہاں جب پہنچے تو پھر جو ہے وہ وہاں سلام کرے السلام علیکم معینا انشاء اللہ یہ اگر جو ہے مردے سنتے نہ ہوتے تو پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ تدفین ہو جانے کے بعد جب اس کے عزیز و اقارب اپنے گھروں کو لوٹتے ہیں واپس ہوتے ہیں قبرستان سے تو وہ تو ان واپس جانے والوں کی جوتیوں کی آواز تک سنتا ہے ان نغلات الموتہ جو ہے کہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے اللہ سے و تعالی نے یہاں کافروں اور بے دینوں کو مردہ قرار دیا ہے کہ ایک مردہ سنتا تو ہے سنانا اور ہے سننا اور ہے یہاں جو ہے سن ان نقلا نفی نہیں کی گئی سنانے کی نفی کی گئی ہے تک جو ہے مردوں کو سنانے کا تعلق ہے تو بے دین اور کفار اور مشرقین مراد ہے یہاں پر کہ یہ بے دین حق بات سن کر اور تبلیغ حق کو جو ہے سماپت کر, کر جو ہے یہ اس کو قبول نہیں کرتے ہیں اس پر عمل نہیں کرتے ہیں کہ لقد ذرعنا كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب <بحار> کہ ہم نے بہت سے جن بہت جن اور بہت آدمی جو ہیں وہ جہنم کے لیے پیدا فرمائے ہیں ان کی علامت بھی بیان فرما دی کہ وہ دل تو رکھتے ہوں گے لیکن اس سے سمجھداری کا کام نہیں لیں گے وہ آنکھ تو رکھتے ہوں گے ان کی آنکھیں ہوں گی بظاہر جو ہے وہ بینا نظر آ رہے ہوں گے لیکن جب قبول جب جو ہے قبول حق کا کام نہیں لیا گیا ان آنکھوں ان کانوں سے تو پھر یہ آنکھ اور یہ کان اور یہ زبان جو ہے بالکل بےکار ہے نہ ہونے کے برابر ہے اور یہ جو ہے کسی کو بہرے اور گونگوں کی طرح ہیں بلکہ پرما کے الائے گا کل انعام یہ جو ہے چوپایوں کی طرح ہیں بل ہوں ابل بلکہ چوپایوں سے بھی بدتر ہیں جن کے دل جو وہ ساپ اور جس جن, جن کے دل جو ہے وہ ستھرے نہیں ہوتے پھر جو ہے وہی یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ آنکھ سے دیکھنے کے بعد جو ہے وہ, وہ فائدہ نہیں اٹھاتے جو آنکھ سے دیکھ کر دیکھنے کے بعد جو فائدہ حاصل ہونا چاہیے تھا وہ فائدہ ان کو ہو نہیں پاتا کان سے سن کر جو فائدہ ان کو حاصل ہونا چاہیے تھا وہ فائدہ ان کو حاصل نہیں ہوا اور اسی طرح سے زبان جو انہوں ل... زبان تھی ان کی لیکن اس زبان سے جو ہے کبھی حق بات جو ہے وہ نہیں کہی گئی تو دل کی صفائی جب ہو جائے تو پھر ان اعضا کی بھی اصلاح ہو جاتی ہے اور دل کے صفائی کی صفائی کس طرح سے ہوتی ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لیکن لش ان ہر چیز کے لیے صفائی کا ایک آلہ ہے ایک اوزار ہے جس سے کہ چیزوں کی صفائی ہوتی ہے وہ ثقالت القل ذکر اللہ اور دل کی صفائی کا ذریعہ اور دل کی صفائی کا آلہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر اب بندے مومن کرتا ہے تو پھر جو ہے اس کا دل صاف اور ستھرا ہو جاتا ہے اور جب وہ دل صاف ستھرا ہو جاتا ہے تو پھر اس دل میں نور الہی کے اور معرفت الہی کے ارفان الہی کے چشمے جو ہے وہ ابلنے لگ جاتے ہیں اور پھر جو ہے وہ دل اللہ تبارک بطالیٰ کے جلبوں کا مرکز بن جاتا ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے حدیث کشتی اردی ولا سمائی کہ میں زمین اور آسمان میں نہیں سماتا زمین اور آسمان کتنے وسیع ہیں کتنے عریض ہیں کتنے فراق ہیں کوئی نہیں بتلا سکتا کتنے وسیع ہونے کے باوجود اللہ تبارک بطالہ فرماتا ہے کہ میں اپنی زمین اور اپنے آسمانوں میں بھی نہیں سماتا ہوں بولا کن یسا ہو قلب قلب المؤمن لیکن مومن کا جو دل ہے میں اس میں سما جاتا ہوں مومن کا دل میری جو ہے وہ جلبوں کی آماد گاہ اللہ تبارک و تعالیٰ سمانے سے پاک اور منحصہ ہے یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سمانے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے جیسا کہ ہم کسی چیز کو کسی جگہ رکھ دیتے ہیں کسی مقام میں کسی مکان میں کسی جگہ میں رکھ دیتے ہیں اور وہ وہ چیز اس کے اندر آ جاتی ہے گھیر لیتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سمانے کا ہرگز ہرگز یہ مطلب نہیں بلکہ اللہ تبارک و کے سمانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک ب تعالیٰ کی معرفت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلبے کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا وہ قلب مومن جو ہے مظہر بن جاتا ہے اور پھر اس دل سے نورانیت اور روحانیت جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے اور وہاں جو ہے وہ نور اور وہ جلبے نظر آنے لگتے ہیں اسی لیے دیکھیں آپ اللہ تبارک ب تعالیٰ کے جو بندے محبوب مقرر بندے حضرات اولیاء اکرام انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا اللہ تبارک ب تعالیٰ کی یاد کی تو پھر ان کے دل جو ہیں وہ معرزتِ الہی اور صفات الہی کے مظہر بن گئے اور پھر جس طرح سے ان کی زندگی میں لوگ ان کے قریب پہنچ کر ان کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ان سے مستفید ہوتے رہے ان کے پردہ فرمائے جانے کے بعد بھی لوگ جو ہیں وہاں ان کی بارگاہ میں ان کے جو ہے مزارات پر حاضر ہوتے ہیں اور وہاں پر پہنچ کر ان کو و سرور اور ان کو جو ہے وہاں پر عبادت الہی میں لذت اور بہت سے جو ہے فیوز و برکات جو ہے ان کو حاصل ہوتے ہیں تو اس لیے جو ہے فرمایا کہ قلب مومن جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کے جلبوں کا پھر جو ہے مرکز بن جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کر کر کے وہ اپنے دل کو اتنا صاف اور رجلہ کر لیتے ہیں کہ پھر اللہ تبارک و تعالی کے انوار دل میں نازل اور دل میں وارد ہونا شروع ہو جاتے ہیں خالص اللہ خالص اللہ تو قلب مومن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سمانے کا مطلب آپ نے سمجھ لیا اور عقلی طور پر بھی اگر ہم دیکھیں تو بات دراصل یہ ہے کہ دیکھیے کہ سورج جو ہے اس کا قطر کتنا ہے کتنا بڑا ہے یہ سائنس دان جو ہے بتلاتے ہیں کہ سورج جو ہے وہ ہماری زمین سے بھی زیادہ طویل اور زمین سے بھی زیادہ جو ہے وہ بڑا ہے لیکن اتنا بڑا ہونے کے باوجود اگر آپ ایک شیشہ روپے کے برابر جی گلٹی کا جو روپیہ ہوتا ہے اس کی بات کر رہا ہوں میں اتنا سا آپ شیشہ لے لیں اور آپ جو ہے اس کو رکھیں سامنے تو دیکھیں کہ پورا پورا سورج جو ہے اس ذرا سے یعنی روپے کے برابر جو ہے شیشے میں بالکل آپ کو نظر آئے گا اتنا بڑا سورج اور جناب اتنا سا جو ہے وہ اٹھنی یا روپے کے برابر شیشہ اس کے اندر وہ پورا سورج جو ہے وہ موجود ہوتا ہے اس میں نظر آتا ہے بالکل لیکن آپ دیکھیں زمین پر کتنے بڑے پہاڑ بھی موجود ہیں بڑے بڑے وسیع پہاڑ موجود ہیں لیکن سورج جو ہے ان پہاڑوں پہ نظر نہیں آتا اگر پہاڑ کو آپ دیکھیں گے سورج نظر نہیں آئے گا کیوں اس لیے کہ شیشہ جو ہے وہ اتنا اجلا اور اتنا ستھرا ہوتا ہے اتنا چٹا ہوتا ہے کہ سورج جو ہے وہ اجلا وو، آئینہ اجلا وو، آئنافتھر شیشہ جو ہے وہ سورج کو اپنے اندر جو ہے جب کر لیتا ہے سورج سورج جو ہے اس میں موجود ہو جاتا ہے ایک طرح سے کیا اس کا اب ہی صحیح لیکن پہاڑ میں کیوں نہیں نظر آتا سورج اس لیے کہ پہاڑ جو ہے وہ صاف ستھرا نہیں وہ اجلا نہیں شیشے کی طرح جو ہے وہ صاف ستھرا نہیں تو اس لیے پہاڑ میں سورج نظر نہیں آتا بس جب یہ آپ نے بات سمجھ لی یہ سمجھنا کوئی مشکل نہیں کہ کلب مومن میں جو ہے اللہ تبارک و تعالی سما جاتا ہے اس کے جلوے جو ہے اس کے اندر جو ہے پھر چھلنے شروع ہو جاتے ہیں وہ نور وہاں پر جو ہے چھلکنا شروع ہو جاتا ہے اللہ تبارک وطالعہ جو ہے وہ سمانے سے پاک ہے منجہ ہے وہ جسم اور جسمانیت سے پاک ہے مکان اور جگہ سے پاک ہے یہ بات بھی کرتا چلوں کہ ہمارے یہاں بہت سے لوگ جو جی ہیں جناب ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں میدانستہ طور پر یا جو ہے غفلت کا شکار ہو کر جو نہیں کہنا چاہیے بلکہ یعنی دین اور اسلام سے بھی ایمان سے بھی جو ہے وہ ہاتھ دھو دھونا پڑ جاتا ہے بسا اوقات ایسی باتیں جو جی ہے زبان پر لے آتے ہیں ہمارے فقہاں نے ہمارے علماء نے بڑی سراہک کے ساتھ جو جی اپنی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ جناب کوئی بات ہوتی ہے کوئی مشکل پریشانی ہوتی ہے تو کہہ کہ دیتے ہیں کہ اوپر اللہ اور نیچے آپ ہیں میرا سہارا جو ہے وہ یعنی یا تو اوپر اللہ ہے یا نیچے جو ہے وہ آپ کس طرح کی بہت سی باتیں बातें नहीं باتیں نہیں کہنی چاہیے اللہ تبارک بطالہ کے لیے جو ہے یہ کہنا کہ اوپر ہے اس کا مطلب یہ کہ آپ اس کے لیے مقام اور مکان جو ہے متعین کر رہے ہیں اور اللہ تبارک بطالیٰ مقام اور مکان سے اور جگہ سے بالکل پانچ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کیا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حاضر و نازر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے حاضر ناظر نہیں کہنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو ہے سمیع و بصیر یا سمیع و شہید کہنا چاہیے حاضر و ناظر کا مطلب حاضر کا مطلب یہ کہ جیسے کہ ابھی آپ بیٹھے ہوئے آپ حاضر ہیں تو یہاں حاضر کا جو لفظ ہے یہ یہ جسم کو اور جسمانیت کو جو ہے وہ چاہتا ہے جسمانیت کو چاہتا ہے اور اسی طرح سے جو ہے وہ نازر اس ذات کو کہا جاتا ہے کہ جو سر کی آنکھوں میں ہمارے موجود ہیں اس, اس ان سر کی آنکھوں سے دیکھنے والے کو ناظر کہا جاتا ہے یہ آنکھیں کیا ہیں یہ ہمارا جسم ایک عضو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جسمانیت سے پاک اللہ تبارک بطالیٰ آزاد سے پاک لئی سکم اس اللہ تبارک وطالیہ جو ہے وہ چیزوں کی مالک نہیں تو یہاں حاضر و ناظر کہنے سے بھی جو ہے پرہیز کرنا چاہیے گریز کرنا چاہیے اور اجتناب کرنا چاہیے اللہ تبارک وطہ کہ یہ سمیع و بصیر خبیر و عظیم سمیع و شہید یہ الفاظ کہنے چاہیے اور آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماعی گرامی ہم نے لکھائے ہوئے ہیں اس میں کہیں آپ دیکھ لیں کہ حاضر و ناظر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماعی گرامی میں سے نہیں حاضر و ناظر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اسماعی گرامی میں سے ہیں تو یہ بات محبوض رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جگہ سے جسم سے پاک ہے منظہ ہے وہ ہماری طرح آزاد نہیں رکھتا ہے اور جہاں کہیں جو ہے اللہ تبارک وطالعہ کے لیے قرآن قریب میں یا مبارکہ میں کسی عضو کا ذکر ہوا ہے تو ہم وہاں پر یہ عقیدہ رکھیں گے کہ اس لفظ کا معنی معلوم ہے لیکن اس کی کی کیفیت کیا ہے؟ اس کی حقیقت کیا ہے ہے اس اس حقیقت کے سمجھنے سے ہم کافی ہیں یا میوق شفاخ جس روز پنڈلی کھول جائے گی تو ساکھ کے معنی عربی میں پنڈلی کے آتے ہیں لیکن اللہ تبارک وطالعہ کے لیے پنڈلی ہاتھ پاؤں یا اولیاء کرام کی فضیلت میں اور ان کی عظمت میں حدیث کشتی میں جو فرمایا گیا کہ جب میرا بندہ نوافل پڑھ کر میرا قرب حاصل کر لیتا ہے تو میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے میں اس کے میں اس کے آ, آ, آ, پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ حقیقت جو اللہ تبارک بطالہ جو ہے وہ آنکھ اور پانچ پاؤں اور زبان اور اور جو ہے وہ کان بن جاتا ہے بلکہ مطلب وہاں پر یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے یہ بندے جو ہیں اس کی صفات کا مظہر بن جاتے ہیں ان کے اندر جو ہے پھر وہ طاقت اور روحانیت پیدا ہو جاتی ہے کہ جو عام انسانوں کی عام انسانوں کے آنکھوں اور عام انسانوں کے پاؤں اور عام انسانوں کے ہاتھ جو کام وہ ان سے کئی بڑھ کر جو ہے ان سے پھر جو ہے وہ ایسے کام ہو جاتے ہیں جو انسانوں سے نہیں ہوتے ہیں وہ طاقت اور وہ صفات اور کمالات الہیہ کا مظہر بن جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کی صفات کا مظہر بن جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جسم سے پاک ہے تو دل کی اصلاح اگر ہو جائے تو پھر جو ہے ان آزا سے بھی جو ہے پھر جو ان آزا کی تخلیق کا مقصد ہے وہ مقصد پورا ہو دل جو ہے وہ حوض کی مانند ہے اور آنکھ اور کان اور جتنے بھی اعضا ہیں وہ سب جو ہے یوں سمجھ لیں کہ اس کی ٹونٹی ہے اب حوض میں اگر پانی صاف ستھرا ہوگا تو ٹونٹی سے نل سے بھی پانی جو ہے وہ صاف ستھرا ہی جو ہے وہ نکلے گا اگر اس دل کے اندر جو ہے حوز کے اندر اگر جو ہے پانی گندا ہوگا بدبودار ہوگا تو ظاہر ہے کہ پھر ٹوٹوں سے بھی جو ہے وہ پانی بدبودار اور گندا ہی جو وہ نکلے گا یہ نہیں ہو سکتا کہ حوض میں یا تالاب میں یا جو ہے جہاں سے پانی سپلائی ہوتا ہے وہاں تو پانی جو ہے وہ گندا ہو اور جو ہے نجس ہو بدبودار ہو اور جناب ہمارے گھروں میں جو نلکے لگے ہوئے ہیں ان سے جو ہے وہ پانی جو ہے بڑا صاف ستھرا بڑا خوشبودار برامت ایسا نہیں ہو سکتا تو یہ دل جب صاف ستھرا کر لیا جائے تو پھر جو ہے آج سے بھی جو ہے وہ کام نہیں انجام پا سکتا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے خلاف اس ہاتھ اور اس کام سے بھی وہ کام جو ہے وہ نہیں ہو سکتے کہ جو اللہ رسول کی مرضی کے اور اس کی منشا کے خلاف ہیں ہم ہمارے ہاتھوں سے ہمارے کانوں سے ہماری زبان سے ہمارے جو ہے وہ اعضا سے جو کام ایسے سرزد ہو جاتے ہیں کہ جو اللہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ناراضگی کا سبب بنتے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے دل جو ہیں وہ اتنے گندے ہو چکے ہیں اتنا میل اور کشید ان میں آ چکا ہے کہ اسی وجہ سے ہم سے جو ہے برائیاں اور گناہ اور فتائیں سرزد ہو رہی ہیں ہمارے دلوں پر پھر جو ہے گناہوں کے پردے اور گناہوں کا زنگ جو ہے وہ ہمارے ہمارے دلوں پر جو آن چڑھا ہے صلاح بل قرآن اعلیٰ قروبہ قانون سے ہرگیز نہیں بلکہ ان کے دلوں پر زنگ چڑھ چکا ہے جس طرح سے لوہے پر زنگ چڑھ جاتا ہے تو اس لوہے کی کیا کیا کیفیت ہو جاتی ہے وہی آج ہمارے دلوں کی جو ہے وہ حالت ہو چکی ہے ہمارے دلوں کو صاف جو ہے وہ کرنا ہمیں جو ہے وہ نصیب نہیں ہو رہا اس کی وجہ یہی ہے کہ جو چیزیں اس دل کی صفائی ستھرائی کا ذریعہ بن سکتی ہیں ہم نے ان سے دوری اختیار کی ہوئی ہے ہمارے اندر جو ہے خواہشات صفات ربوبیت پیدا ہو گئی ہیں ہمارے ہمارے اندر جو ہے صفات شیطانیت کا وجود ہو چکا ہے بہیمیت اور صفات جو ہے درندگی ہمارے اندر جو ہے وہ آ چکی ہیں تو پھر کیسے جو ہمارے دل کی اصلاح ہو دل کی اصلاح تو اس وقت ہوتی ہے جبکہ ہم جو ہے ان تمام صفات ربویت کی خواہش کو ترک کر دیں آج ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ جناب میری تعریف کی جائے میرے سامنے جی حضوری کی جائے مجھے بڑا مانا جائے مجھے ہے مجھے ہے اچھا سمجھا جائے بڑا, بڑا ہونا ہے کس کی صفت ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کی صفت آج ہم میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ میں بڑا بن جاؤں مجھے بڑا سمجھے مجھے لوگ جو ہے بڑا کہیں. تو جب یہ خواہش پیدا ہوگی تو دل میں جو ہے وہ زنگی چڑھے گا دل میں صفائی ستھرائی کیسے پیدا ہو آج ہم میں سے ہر ایک بڑا بننا چاہتا ہے مالدار بننا چاہتا ہے جہاں جائز اور ناجائز کے ساری تمیزیں ہم نے ختم کر دی یہ صفت شیطنیت ہے اس لیے ہم نے جو ہے جناب خون ریزنگ کرنا شروع کر دیا ہے یہ صفت کس کی ہے یہ صفت جو ہے بہیمیت کی ہے یہ درندوں کی صفت ہے یہ ساری صفاتیں ہمارے اندر موجود ہیں جب تک ہم ان کو نہیں ختم کریں گے جب تک اپنے دل و دماغ سے یہ ساری چیزیں نہیں نکالیں گے اس وقت تک کیسے جو ہے, جو ہے دل کی صفائی و ستھرائی حاصل ہو سکتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے تو مجھے اور آپ سب کو عمل کے توفی کی نائت فرمائے زوان